موٹی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ عموماً کہا گیا ہے کہ آٹھ رکعت اور بیس رکعت سراویوں کی بن چلی ہے عرب مبالکوں میں مطلب عرب کنٹریز کے اندر کہ لوگ آٹھ رکعت کی نماز پڑھتے ہیں بیس رکعت کی بھی طرح کی نمازیں پڑھتے ہیں اور ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ مکس میچ بھی کرتے دیت ہیں مطلب کہ بھائی آج تھوڑا کہیں جلدی جانا ہے کام ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہ آٹھ والی کہاں پہ ہے مسجد وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور کسی کو بھائی آج تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں کل چھٹی ہے تو بیس والی رقع نماز پڑھنے چلے جائیں گے تو بیس والی میں چلے جاتے ہیں مطلب یہ طریقے کار لوگوں نے آج اپنے سہولت کے حساب سے بنا لیا ہے کہ جہاں جن کی کوئی فاسٹ ٹریک والی مسجد ڈھونڈ رہا ہے کوئی سلو ٹریک والی مسجد ڈھونڈ رہا ہے مہاج اللہ شما ماض اللہ اس طریقے کار چل رہے ہیں تو تھوڑا اس بات پر روشنی ڈالیں کہ ایسا کرنے والوں کیا حکم ہے اور ایسا کرنا اور آٹھ رکعت بنانا فاسٹ ٹریک سلو ٹریک کرنا اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالے جزاک اللہ خیر بس یہی میرے بھائی رازو بھائی میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر ہر پراوی کا ایک روپیہ نہ انعام رکھ دیا جائے نا تو لوگ مووی صاحب سے روز پوچھیں گے جی کوئی چالیس رکت والی نہیں ہے کوئی پچاس رکعت والی ہو یعنی ہم نے ایک رقط کو ایک روپے کی حیثیت بھی نہیں دی اور اگر کہا جائے نا کہ تراوی کے بعد آپ کو کھانا دیا جائے گا تو بھی سراوی لوگ پڑھیں گے ذرا غور و فکر کیجئے کہ ماہ رمضان المارک میں ایک رقت چھتر رقط کے برابر ہوتی ہے اور پھر مسجد کی نماز اور گھر کی نماز کا فرق ہے پھر جماعت اور بغیر جماعت کی نماز کا فرق ہے تو یہ ساری ہم کتنی فضیلتیں گماتے ہیں صرف دنیا کہ آج ہم آٹھ پال لیں بارہ رکعت روز کی چھوڑتے ہیں اگر آپ تیس دنوں کو بارہ کے ساتھ ضرب دیجئے جتنا اصل ضرب آئے اس کو ستر کے ساتھ ضرب دیجئے چونکہ ماہ رمضان کی ایک غیر رمضان کی ستر رکھتے ہیں تو یہ دیکھیے کتنے ہزاروں لاکھوں میں جاتی ہے جو ایک مہینے کے بعد ہم اتنی رکاطیں چھوڑ دیتے ہیں اور اگر مہینے کے بعد اتنے پیسے میں پتہ چلے نا کہ بھائی یعنی لا پرواہی میں ایک مہینے میں ہم دس لاکھ یا پانچ لاکھ یا دو لاکھ ہمیں گاٹا پر تو آدمی کر اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے لیکن ہم دو لاکھ یا دس لاکھ رٹنے چھوڑتے ہیں اور اس کا ہمیں قطن قسم کا افسوس تک نہیں ہوتا چونکہ ہمیں ان کا احساس نہیں ہے کہ یہ نماز کتنی اہم ہے ہمارے رمضان جو ہیں وہ کتنی اہم ہیں تو آج کل جیسا آپ نے کہا تو اللہ معاف کرے نسخہ ہوتی ہے کہ جس طرح دیکھا آ, کبھی ہلکا پلڑا کبھی بھارا پلڑا تو آکا کریم اللہ تعالیٰ نے منافق کی نشانی یہی بیان کی تھی تو ایسی بکری کی طرح ہے کبھی اس ریوڑ میں جا ملتی ہے کبھی اس ریوڑ میں جا ملتی ہے تو آدمی مسلمان ہے سنی ہے وہ تو بیس پڑے گا چٹ ماربا اور خلفائے راشدین کا اسی پر چودہ صدیوں تک یہی طریقہ رہا اور دنیا میں سب سے پہلے جس نے آج وقت رادی کا فا دیا وہ مولوی محمد حسین بٹال بھی غیر مقدر تھا اس سے پوری دنیا کہیں زیادہ تر اتوار کوئی وقت ہوتا ہے آپ کو چھٹی ہوتی ہے اتوار کی اگر وقت تو ہو تو چونکہ جمعرات کو دوبارہ ہم تھوڑا سا لیٹ نائٹ بھی ہوتے ہیں تو اگر جمعرات تشریح لائیے نہ آ سکے تو بارہ ویب سائٹ پہ تو ہوگا وہ تو آپ کو دیکھ لیجئے ان عزیز